السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَ و ادنہ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب و ہم نے وعدہ کیا موسٰ موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے عربئینہ چالیس لیلتاً راتوں کا ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا الجرا بچھڑے کو معبود مم بعد ہی اس کے بعد وانتم عن تم تم ہو ظالمون ظلم کرنے والے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ سے وعدہ لیا تھا چالیس راتوں کا یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو چالیس راتوں کے لیے کوہ پہ بلایا تاکہ ان کو تورات دے سکیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کل آسمانی کتابیں چار ہیں تورات، انجیل زبور اور قرآن پاک ان کتابوں میں سے جو تورات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام کو دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ چالیس راتوں کے لیے کوہ تور پہ آئیں حضرت موسیٰ علیہ صلاح و چلے گئے اب پیچھے سامری نامی ایک جادوگر تھا اس نے ایسے کیا کہ قوم کے زیورات کو جمع کیا اکٹھا کیا اکٹھا کر کے اپنی قوم سے کہنے لگا موسا تو بھول گئے ہیں ناؤز بلّہ یہ تمہارا معبود ہے اسی کی عبادت کرو اس نے ان زیورات کے ساتھ ایک بچھڑے کو بنایا پھر لوگوں سے کہا کہ اسی کو معبود جانو اسی کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کی عبادت کی جب حضرت موسہ کوہ پہ چلے گئے تم تو ظالم تھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ احسان کیا کہ اتنے بڑے گناہ کے باوجود انہوں نے شرک کیا تھا شرک کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تاکہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں لیکن انہوں نے شکریہ ادا نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلاح و کو کتاب بھی دی اور الفرقان اور فرق کرنے والی چیز بھی دی فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو اور یہاں فرقان سے مراد معجزے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام کو اللہ رب العزت نے دیے تاکہ ان معجزوں کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو سکے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ صلاح وسلام کو کتاب اور معجزات اس لیے دیے تھے تاکہ تم ہدایت پاؤ ترجمہ سنیے و عز اور جب پیچھے بھی یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے اور واو جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا اور اس از از کا مطلب جب و از اور جب و ادنا ہم نے وعدہ کیا موسا علیہ السلاۃ وسلام سے اربرینہ چالیس لیلتن راتوں کا سم پھر سما بھی جہاں کہیں آئے گا اس کا مطلب ہوگا پھر سما پھر اتخص تم تم نے بنا لیا الجلا بچھڑے کو معبود ممبادی ہی اس کے بعد یعنی جب مصعہ علیہ السلام سلام کو ہے پہ چلے گئے اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا و ان تم جب کہ تم ظالمون ظالم تھے پھر افونا ہم نے معاف کر دیا ان کم تمہیں ممباد دال کا اس کے بعد اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا تم نے شرک کیا میں نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا وجہ کیا تھی لال لقم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو و عید اور جب آتئینہ ہم نے دی موسا علیہ صلاۃ وسلام کو الکتابہ کتاب و اور فرق کرنے والی چیز یعنی کہ معجزات لاكم کیوں دیے کتاب کیوں دیے معجزاد کیوں دیے تمہاری ہدایت کے لیے لاقم شاید کہ تم تہتدُن ہدایت پاؤ صدق اللہ علیہ